السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مربع شاہ میں موجود تمام برادران اور واٹس اپ گروپ اور نرواشہ باقی تمام سامعین کو شمین ایک بار پھر سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ فضائل اہل السلام درس نمبر اٹھانوے ابلیغ بائیس یعنی کتاب سب علم میں سے درخت نمبر بائیس سے اس میں جو حدیث پیش کریں گے آمیر کبھی سر میدانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلی کتاب سب علم میں حدیث نمبر انتالیس اور چالیس کا ترجمہ آپ حضرات تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں حدیث نمبر انتالیس جو ہے یہ بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کئی حصہ سے مسلسل آپ سے نقل کریں تو قائل قال رسلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللّہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المن نے صلی اللہ عصی امن بدنی فرماتے ہیں علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کا ہاں جی میں <coughs> مش علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہے یعنی علی من علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے مثل جی. جو نسبت میرے سر کو میرے بدن سے ہے تو یہ جی سر جان گرم اگر کسی جسم پر سر نہ ہو تو بدن کی کیا کوئی حیثیت رہے گا ہاں یقیناً میں حیثیت نہیں رہ گا اسی طرح پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں علیہ السلام کا مش محمد کے سامنے ہاں جس طرح میرے جسم پر میرے سر کی جتنی اہمیت ہے میرے سامنے میرے دین کے بقا دوام میں استعمال کی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں یقیناً جو ہے علیہ السلام کی نسبت ایسے ہی ہے جس طرح میرے میرے لیے جو ہے علی کے نسبت اور حیثیت میرے, میرے لیے اسی طرح اہم اور اہم میں جس طرح میرے جس بدن پر میرے سر کی اہمیت تھے تو حسین کرم یہی سب اندازہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع الفاظ میں علیہ السلام کی عظمت کو علیہ السلام کی اہمیت کو رسول اللہ کے اپنے سامنے کتنے ان کا مقام و منزلہ تھے بین فرمایا آپ نے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہے تو جس طرح جو ہے سر کے بغیر بدن پر تو کوئی بدن میں کوئی خیر نہیں ہے علی یہی فرمانا چاہتے ہیں نوازم اللہ رس علی کے بغیر پیامبر میں کوئی خیر نہیں یہ مراد تو نہیں ہے لیکن بلکہ یہاں پر علیہ السلام کے رسول اللہ کے دین کے بقاط دوام میں استمرار آپ کے بعد آپ نے جو دین کے جو دین مقدس اسلام موجود آپ نے امت کو دے گیا اس کے صحیح رہنمائی امت کو سمت کو صحیح اور اللہ اور پیارے رسول جو تعلیمات امت کو پہنچانا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بعد ان سب کا امین ہونے کے لحاظ سے ان میں امت کو صحیح زیادہ راستہ دکھانے کے حوالے سے امت کو راہ راس پر قائم رہنے کے حوالے سے امت کو قرآن اور سنت نبوی کے صحیح تعلیمات دینے کے حوالے سے علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے اور اسی اہمیت کو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ یہ بد واضح ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی ایک درخ بہتا ہے ہاں جی لیکن اس کی صحیح دیکھ کرنے والا نہ ہو تو وہ درخ مرجا جاتا ہے اس طرح ایک بندہ کوئی عظیم بلڈنگ عمارت تعمیر کر لیتا ہے اور اس کی صحیح دیکھ کرنے والا نہ ہو تو چند سالوں میں اس عمارت کا حشر نشر ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جو ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قربانیاں دے کر دین اسلام کو جو ہے آپ نے اس کی جڑیں مضبوط کیا اس کو دنیا کے اس اس کائنات میں آپ نے اس اسلام کو تکمیل تک پہنچایا یقیناً آپ کے بعد اس کے دیکھ بھال کرنے والے کی بھی ضرورت تھی ایسی دیکھ بھال کرنے والے جیسے آپ چاہتے ہیں ہاں جی کما حقہ تو کما حق رسول اللہ کے دین مقدس اسلام کی صحیح نگاہ بانی فرمانے والا صحیح سرپرستی فرمانے والا امت کو صحیح راستے پر قائم رہنے والا جس طرح اللہ رسول چاہتا ہے ایسی ایک شخصیت کی ضرورت تھی وہ شخصیت رسول اللہ نے علی بن ابھی طالب کی سرج میں پایا تھا اس لالسلم طالب کے بارے میں نے انہیں الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ علی المن مصلی اللہ سے من بدنی فرما کر علی کو مجھ سے وہی نسبت سے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہیں فرما کر علی کی عظیم اہمیت کو بیان فرمایا تو یہ تھا حدیث نمبر انتالیسانی اور حدیث نمبر 40 میں بھی اس لیے السلام کے بارے میں پیارے نبی بہت ہی اہم فرمایا یہ حدیث بھی عبداللّہ ابن مسود سے رواج ہے پیارے نبی کو مبشرِ قرآنِ ہے رسول میں سے ابن مسعود اور ابن عباس کو قرآن کی تفسیر میں علیبنبی طالب کے بہت, بہت بڑا مقام حاصل ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے قال قا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ابن ناب طالب باؤ الدین علیبنبی طالب دین اسلام کا دروازہ ہے من دخلف یہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا کان مومنن تو وہ مومن ہے امن خراجان اور جو اس دروازے سے نکل گیا کان کافرن تو وہ کافر ہو گیا اللہ عمر حضان کرامی یہ کتنی اہمیت پیرے نبی فرمائے جو علیہ السلام کو تامن تھامے علی کی ولایت میں داخل ہو جائے علی کی امامت وساج میں داخل ہو جائے علی کی ولایت کو قبول کرے ہاں جی ہاں علیہ السلام کی تعلیمات کو سر آنکھوں پر برقرار دے تو وہ وہ دین میں داخل ہو گیا وہ دین اصل دین میں تک اس کی رسائی ہوئی اور جو علیہ السلام سے دور باغا علیہ السلام کی مخالفت میں چلی گئے علی سے دشمنی بڑھتا علیہ السلام کی تعلیمات سے منعب ہو گئے تو گویا کہ پامبر فرمائی وومن خارا جان ہو جو علی سے خارج ہو گیا نکل گیا دور چلا گیا کان کافر تو وہ کافر ہو گئے کافیر فرمایا تو کتنی ہی عظیم اہمیت علیہ السلام کی کہ آپ کو مانا اے ن ایمان اور اے دین آپ سے دشمنی بہت زیادہ کفر اے کفر قرار دیا جائے دین تو یہیں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا الخل و شکر کرنا چاہیے اس ذات باری تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت اور فضل اور احسان سے ہمیں جو ہے دین اسلام کے پیروکار بنانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر سے بھی ہمیں جو ہے ان مقدس اعتقادات کا ہمیں جو ہے قرار دیا جائے کہ محمد قرآن اور اہل محمد آل محمد کے پاک دامن تھمنی والوں میں سے ہمیں قرار دے دیا اور ہمیں موالی حلی نے ابی طالب قرار دیا آپ کے دوستاروں میں سے قرار دیا ہاں جی اور یقیناً انہی عادیش کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ان ہستیوں کی حقانیت پہ تو میں دعا کرنے پرور نگار عالم ہمیں محمد آل محمد کی صحیح معلومات حاصل ہونے کی توفیع فرما اور ان کے پاک سیرت اور تعلیمات کو صحیح طریقے سے جان کر اس پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیع طافرما پروا نگارہ محمد عالم محمد نے دین کے جو جملہ احکامات امت تک پہنچایا ہے ہمیں ان کو جان کر پھر اس پر عمل بھی کرنے کی توفیع فرما اللہ اے اللہ ہم سب کو عالم محمد کا ایک سچا قول پھیل عمل کردار رفتار گفتار ہر چیز میں ان کا سچا دوستدار بننے کی توقع آمین رب ال